تو آج تم میں ایک دوسرے کو بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا اور رحم فرمائیں گے ضلعوہ سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے